سورة الكريم أما بعد طيب الله شميل عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقيم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مكاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطان النصير وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوكا ونمزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآب جانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فردكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا صدق الله العظيم رب شرح لي شدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين بني إسرائيل مكي سورة اور اسی پس منظر میں ان آیات کو دیکھیں گے تو سورت نال ذرا واضح ہوگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے تربیت دی جا رہی ہے اور اس کے لیے ریکریشن تجویز کیا جا رہا ہے جیسے سورہ المزمبل میں فرمایا تھا یا المزمل أَلْ و کم اللہ کا لیلا نسو کسمن ہو کلیلا او زد آل ورترآ ترتیلا فن نہارے سب ہن طویلا آپ کو دن میں بڑی مشقت کرنی ہے بہت ساری گالیاں سننی ہے بہت سارے تانے سننے ہیں بہت سی وہ چیزیں سننی ہے جو طبیعت اور انا کے لیے بڑی ناگوار ہوتی ہیں لہذا اس کے لیے رات کو تیاری کرنی ہے آپ اور یہ ہے قم اللہ علیہ اللہ کا ساری رات کھڑے رہیں تھوڑی سی رات چھوڑ کر قم اللہ حکم یہ ہے رات کو کھڑے رہیں کتنی چھوڑ دیں اللہ کا لیلا اب ان کو سنہوں کا لیلا آدھی رات یا اس میں سے تھوڑا سا کم کر لیں اور ضد علیہ یا تھوڑا سا زیادہ کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جو مکے کے حالات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے نماز اور رب سے رابطہ بہت ضروری جس کو ہم کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے ہمارے کوئی پرابلمز ہو فیملی پرابلمز ہو ہمارے کوئی معاشی پرابلمز ہو کبھی ہم نے اللہ سے رابطہ کیے ہی نہیں اس وقت جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے مسلمانوں کا بھی وہ یہ مادیت ہے لزم ہے کبھی ہم نے رب کے سامنے بچوں کی طرح گڑ گڑا کے مانگا نہیں اور وہ ہم سے چاہتا کہ ہم اسے مانگیں اب یہ آپ سن رہے تھے پائل آسمان پہ تجلیف رماتا ہے ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں حال من مسترف افسر اللہ اے کوئی توبہ کرنے والا استغفار کرنے والا بخش مانگنے والا میں بخشوں حالم مسترد کن کوئی رزق مانگتا ہے ہاں مسکے لگاتے ہیں رشوتیں پیش کرتے ہیں فارمینوں اور سپروائزروں کے گھروں میں ہدیے پاکستان سے لے کر آتے ہیں کس لیے ترقی ہو جائے میرا رزق بڑھ گیا تنخواہ پچاس روپے زیادہ ہو جائے گی اور وہ رات کو آ کے کہتا حال من ہے حالمن مسترد کن ہے کوئی رزق مانگنے والا میں عطا کروں کبھی ہم نے اٹھایا حضرت موسا علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کام سونپا تو فرمایا کہ یہ وہ فیلڈ ہے جس میں آپ کو قدم قدم پر میرے ساتھ کمیونیکیشن کی ضرورت پڑے گی آپ کو پتا ہے کہ فوجی جنگ بھی ہوتا ہے تو جب جس فوج کا کمیونیکیشن کا نظام درست ہوتا ہے وہ فوج جیت جاتی ہے اللہ پھر میں اک مسلات ذکری تعارف کروانے کے بعد فرمایا کہ جب بھی تمہیں میری ضرورت پڑے ذکر کس کا نام ہے؟ اب میں فلاں کام میں نے فلاں چیز دیکھی مجھے فلاں یاد آ گیا آپ نے گاڑی دیکھی تو آپ کو یاد آیا چی تو آپ گھر بھولے جب جب تمہیں میری ضرورت پڑے گی جب جب تمہیں میری یاد کی ضرورت پڑے اب اللہ ضرورت میں یاد اسی لیے اللہ تعالی جن لوگوں کو کی یاد میں رہنا چاہتا ہے ان ٹچ جن کے ساتھ رہنا چاہتا ہے ان کو ضرورتیں ڈال دیتا ہے یہ مصیبت آ وہ مشکل آگے وہ پرابلم ہو گیا اور وہ ہر وقت یا اللہ, یا اللہ یا اللہ ہے یا اللہ تو یہ ایک ذریعہ ہے ورنہ انسان ذرا سا بھی ابھی اس کا ذکر کیا اللہ تعالی نے ہم تھوڑا سا اسے عطا کرتے ہیں آ رہا ورنہ آ وہ جانے بے وہ کمی کے گزر جاتا ہے جیسے ہم سے واقفی نہیں جیسے کسی ملواری کی دکان پر ادار زیادہ ہو جائے تو بندہ دوسری بلڈنگ جو کے گزر جاتا نہ دیکھ نہ مانگے گا بندہ نہ آ جانے یہ ہے اس کا رستہ بدلی کر کے چلا جاتا لفٹ نہیں کرواتا ہوں وہ شاعر نے کہا تھا سعودیا کے شہر تھے وہاں کوئی مشاعرہ نے پڑھا تو میں نے نوٹ کر لیا تھا کہ بندہ بنا دیا ہے مجھ کو احتیاج نہیں ہو جاؤں بے نیاز تو اب بھی خدا آؤں میں یہ ضرورتیں مجھے بندہ بنا دیتی ہیں کہ تم محتاج ہے ورنہ اپنی انا میں میں ابھی بھی اگر اس کو میکسیمائز کرو تو اندر سے خدا نکل آئے گا تو اس کے لیے آپ کی مثال ذکری اب یہ مکے کے حالات اس میں ریکریشن کی ضرورت ہے جو دن گزرتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی کپش کو وہی وہ جانتا ہے قیامت کا دن ہوتا تھا جو بچہ بیمار ہونا تو آپ کو پتہ ہے ضرورتیں جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ رات کو زیادہ تکلیف دیتی ہیں اور کیونکہ اپنی تنہا ہوتا ہے تو وہ تکلیف زیادہ محسوس بھی ہوتی ہے دن میں تو میلہ لگا رہتا ہے ایک کہہ رہا ہے ایک جا رہا ہے ایک کہا رہا ہے ایک جا رہا ہے تو بچہ جب بیمار ہو تو ماں ہمارے علاقے میں ہمارے گاؤں میں ہماری برادری میں ہماری زبان میں یہ کہتے ہیں کہ میرے ہستے قیامت نہیں رہتا آ گئی نہیں یعنی اب اس کو رات کو تکلیف ہوگی ڈاکٹر ہے کوئی ماں وہی سرسوں کا تیل اندر ایک تھوم کی وہ گلی ڈالنی ہے اس کو گرم کر گر کے کبھی کان میں ڈالتی ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ کان کا درد ہے بھی یا نہیں لیکن وہ جو کچھ اس کی اکسائز ہے جان تک وہ تو کرتی ہے جس طرح اس ماں پر قیامت کی رات آتی ہے نا اس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ قیامت کا دن چڑھتا تھا آپ دیکھیے جس کی عزت زیادہ ہوتی ہے بیزتی بھی اس کی ہوتی اب مجھے سب لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں فار مین کوئی نہیں سپروائزر کو نہیں انجینئر کوئی نہیں جو بار بار بلائے اور مجھے ذرا تربیت ہوتی رہے کہ نہیں میرے سے اوپر بھی کوئی ہے اور کار نے ویزا لگایا تنخواہ کو نہیں دیتی میں ان, کی ان کو بھی لفٹ نہیں کرواتا اور اسکول والے تنخواہ دیتے ہیں ہم بیسی تنخواہ دیتی ہیں انہوں نے ویزا کوئی نہیں لگایا میں ان کو بھی لفٹ کوئی نہیں کرواتا میں دونوں طرف سے آزاد ہوں دین کی وجہ سے لوگ خدمت کرتے ہیں جی جی کرتے ہیں تمور والے کے پاس جاتا ہوں لوگوں کو اخبار میں روٹی دیتا مجھے صاف پلین کاغذ میں دو روٹی دیتا کرنسی والے کے پاس جاتا ہوں وہ مجھے اچھے اچھے نئے نئے نوٹ نکال کے درمیان سے دیتا کسی دکان پہ جاتا ہوں جو مجھے جانتے ہیں ارد گرد کی دکانوں والے جو جی ہوں میری مسجد کے میں کبھی ان سے ریٹ نہیں پوچھتا مجھے پتہ ہے کہ وہ مجھے منافع نہیں دیں گے کم کاسٹ پرائز پہ مجھے چیز دیں گے اسی طریقے سے اب جب مجھے کوئی گالی دے گا زیادہ محسوس ہوگی نہیں کہ میں گالی سننے پہ آتی نہیں ہوں ٹھیک ہے جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہم لوگ گالی دیں میں نے پھر مثال دی ہے اب حضور کی عزت کو دیکھیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہاری آواز بلند ہوگی لاترفا ہوا سواتا سوت انبی مسئلہ بھی پوچھنا ہے تو آواز بلند کر کے نہیں پوچھ تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے والی نچلا رکھو ورنہ سارے جہاد آپ دیکھنا آدمی جب محنت کرتا ہے بہت زیادہ تربیت گائے اٹینڈ کرے بہت زیادہ نظم کی خدمت کرے تو تھوڑا سا بے تکلف بھی ہو جاتا نا نظم کے ساتھ پھر کہ میں اتنی کرتا ہوں زہرہ مصباح صاحب جلیل صاحب اور میری کوئی تھوڑی سی ریگارڈ بھی کریں گے تو تھوڑی سی بے تکلفی بھی ہو جائے اونچی آواز میں بھی سوال کر دوں تو برداشت کر لیا جائے گا کہ جی کار کون بڑا محنتی ہے فرمایا اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں پتا ام مال حکم تم لاتا شوروم تمہارے سارے معلوم ہاتھ نبی کے معاملے میں کوئی بے تکلفی نہیں کوئی چچا ہوگا کوئی مامو ہوگا لیکن وہ عالم و رسول اللہ صلی اللہ عل ٹھیک ہے جی تو وہ جو صبح اٹھ کے بےزتی ہوتی ہے کالو یا کالا مجنون کتنی بری بات ہے اور رب تسلی دیتا فرماتا ہے نون والقلم وما ما والا ماں یا بمجنون اب حضور یہ پڑھیں گے نماز میں تو تسلی ہوگی نا سارا دن سنتے رہے مجنون مجنون مجنون مجنون گا رہا ہے رب نے قسم کھا کے فرمایا نبی نہیں تو مجنون نہیں تسلی ہو گئی نا یہ ورت قرآن ترتیلا اب قرآن اللہ کا وہ زبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیل سے حضور پڑھ رہے ہوں کیا سما ہوگا اللہ سوئیں دا قرآن نبی پاک دی زبان کسی اور بیان چنگا لگ ہی نہیں نظم لکھنے والے ہیں نعت لکھنے والے نہیں. اللہ پاک دا قرآن نبی پاک دی زبان کسی اور کا بیان چنگا لگتا ہی نہیں یہ اصل میں انہوں نے ترجمہ کیا لبید کو لکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ شعر نہیں کہتے کوئی حکمت والے شعر تو انہوں نے سورہ اخلاص لکھ کے بھیجی کلو اللہ احد اور نیچے ایک سوال انہوں نے لکھ کے بھیجا آباد القرآن قرآن کے بعد بھی اب شاعری کی کوئی اہمیت رہ گئی ہے یہ لبیت وہ آدمی ہے اور کے میلے میں انہوں نے شعر جو پڑھے تھے ایک مقتہ اس کے نتیجے میں عرب کے تمام شعراء نے ان کو سجدہ کیا تھا یہ مسجود شہرات ہے یہ بندہ مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد وہی بات ہے کہ اللہ پاک کا قرآن نبی پاک کی زبان کسی اور کا بیان چنگا لگتا ہی نہیں تو جب رقص القرآن اتر حضور قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا سمائے جن سنتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں طایب سے پلٹ کے آ رہے ہیں وادی نخلا جب آپ تاپ سے گزرے ہوں تو لکھا ہے یہ وادی نخلا وہاں آپ تحجد پڑھ رہے ہیں اور جن سنتے ہیں قرآن تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی طائف والے مسلمان نہیں ہوئے لیکن آپ کی محنت ضائع نہیں گئی جن نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنی قوم میں جا کے تبلیغ بھی کر رہے ہیں فاروین الن نے پکا لن سمینا قرآن آ جب اور قوم کی طرف جا کے وہ تبلیغ بھی اس کی کر رہے ہیں ان حالات میں نماز سے چمٹنے کے لیے کہا لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں سکون نہ ہو تو نماز دل ہی نہیں لگتا ہے جب لوگ پرابلم میں ہی ہوتے ہیں نا ان سے کہا جائے نماز پڑھیں آپ نماز کا تمام وہ کہ جی نماز دل ہی نہیں لگتا مطلب جب جی پیسے ہو نماز دل لگے نا پیٹ میں روٹی کوئی نہ ہو جیب میں پیسے کوئی نہ ہو تو نماز بھی چنگی نہیں لگتی یہ ہمارا ہماری نفسیات اور ہماری ذہنی مائنڈ سیٹ ہے ہمارا جبکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کسی قسم کے بھی مسائل ہوں علاب ذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہیں اطمینان چاہیے نا وہ تو اس کی یاد میں ہے اور اقم سلاۃ ذکر اور ذکر کا یاد کا سب سے بڑا ذریعہ نماز اکم سلا جلو کی شمس علاغہ سکلئی آپ آفتاب کے زوال سے لے کر رات کا ڈیرا چھانے تک نماز کا اہتمام کریں اس میں زہر عصر نظرت عشاء ساری نمازیں آ گئی و قرآن الفجر پانچویں نماز بھی اسی میں آ گئی قرآن الفجر کا مطلب ہے فجر کی نماز میں کراٹ کا اہتمام کریں قرآن الفجر کا آگے, آگے اس کے کی کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ نماز کا اہتمام کریں فلاں سے فلاں وقت تک شم سے علاغا شکل رہی ورآن الفجر کا بھی اہتمام کریں وہ عقیم قرآن الفجر اس کا بھی اہتمام کریں تو پانچوں نمازیں اس میں آ گئی قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے نماز کے مختلف جو ارکان ہیں ان کا ذکر کیا کہیں قیام کا ذکر کیا کو للہ قانتین یا کم تم اسی طرح قیامن وقعودا اسی طرح برکاؤ مار کہیں اسی طرح سجدے کا ذکر کیا رحمت اسی طرح تسبیحات کا ذکر کیا کہ اللہ کی تسبیح کرو اعتبار سجود سجے کے بعد اس کی تسبیح کرو اللہ کا نام کا وزق اسم ربے کا اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور اسی طرح فصل نماز پڑھو تو احضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام جو ارکان ہیں ان کی ترتیب کے مطابق حضرت جبرائیل امین کے ابتداء میں نماز پڑھی نماز کا جو سٹارٹنگ کا وقت ہے اس میں بھی ایک نماز جبرائیل نے پڑھائی اور اگلے دن اس نماز کا جو ختم ہونے کا گھڑی پہ آنی تھی وہ گڑی لا دیتے حضور کو کہ یہ ٹائم پیچھے ہے اور آپ یہ دیکھنے اتنے سے اتنے بجے اتنے منٹ پہ اتنے سیکنڈ پہ جو ہے وہ اذان ہوگی اور اتنے پہ سیری ہوگی اور اتنے پہ فلاں ہوگا لا بھی سکتے ٹائم ریورس ہو سکتا ہے پھر فارورڈ بھی جا سکتا ہے لیکن وہ ٹائم بتایا ہے جو ہر درتی کو جو بھیڑے چڑھا نا وہاں بھی اسے اویلیبل ہو وہ گھڑی دیے زوال وہ دیکھتا ہے اپنا ڈنڈا کھڑا کر کے بھی بکری چلانے والا دیکھ سکتا ہے کہ سورج کو زوال آیا کہ نہیں آیا سایہ ادھر سے ادھر گیا کہ نہیں گیا یہ وہ گھڑی ہے جو بکری چلانے والے کے پاس بھی ہوتی ہم لوگ تفریح کرتے تھے جب تو ہم نے پتھر رکھے ہوئے ہوتے تھے کہ جب یہ سایہ یہاں پتھر کے پاس پہنچتا تو ہمیں تفریح ہو جاتی گھڑیاں نہیں ہوتی تھی سیونٹیز کی بات ہے تو ہم بھی سایہ پہ ہی چلتے تھے اور پیار ہو جاتے تھے بستے میں چیزیں وغیرہ ڈال کے بھائی اب ہونے والی ہے بس اتنی دیر رہ گئی ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہلے وقت بھی نماز پڑھائی اور آخری وقت بھی پڑھائی اور فرمایا کہ نماز کا وقت ان دونوں کے درمیان ہے یہاں سے لے کر یہاں تک زور پہلے ٹائم بھی پڑھائی ہے اور پھر آخری ٹائم جو زور کا ہے اس میں بھی پڑھائی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ اس میں کسی وقت بھی آدمی پڑھ سکتا جب انہوں نے کوئی تخصیص نہیں رکھی کہ جی اسی وقت پڑھنی اگر کوئی اس کو آخری وقت میں جا کے پڑھتا ٹھنڈی کر کے پڑھتا ہے تو بھی حدیث کے مطابق پھر اسے گرم گرم پڑتا ہے فورنز والے آفتاب کے بعد پڑتا ہے تو بھی حدیث کے مطابق ہے, ہے تو اس ٹائمنگ کے اندر ہے نا اگر کہا جاتا ہے جی آپ کو پیپر سبمٹ کرنے امیگریشن کے اندر آٹھ سے بارہ تک تو جو آدمی آٹھ بجے گیا یا بارہ سے دو منٹ پہلے چلا گیا ٹائم کے اندر گیا ہے نا اس کو پھر کوئی بلائن تو نہیں کوئی اعتراض تو نہیں خام خاص چیز کو پکڑ گئے اور شدت یہ اچھی چیز نہیں ہے قرآن الفجر اس میں قرآن کی فجر میں تلاوت زیادہ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے اور یہ مستحب بھی ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے بعض روایات میں آتا ہے سکسٹی آیات ہوتی تھی اب ساتھ آیات ہو گئے تو آج کے حساب سے وہ تقریباً چھ کو ہو گئے لیکن اس میں یہ فرض بھی نہیں کیا تو لازم ساتھ پڑھنی ہے فخرا مات یسر القرآن یسرو والا ہے تو اسروا. اس میں اللہ تعالی نے سورہ مزمل میں ہی ذکر کر دیا کہ تمہارے اندر وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے ابھی جا کے نوکری کرنی جب تک وہ نفضلم میرا رب ابی اللہ کا فضل جا کے انہوں نے ڈھونڈنا ہے تو اگر آج ہم ساتھ آیا چھیر کو پڑھیں گے اور پیچھے وہ لوگ ہوتے ہیں بعض دفعہ ڈرائیور اندر نماز پڑھ رہا تھا سواریاں گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے ایئرپورٹ پہ جا رہی ہے اس میں ہندو بھی ہیں عیسائی بھی ہیں اب ان کو تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نماز پڑھیں اب وہ تو گاڑی میں ہی بیٹھے رہیں گے بس میں ہی بیٹھے رہیں گے منی بس ہوتی ہے دوسرے مذاہب کو لوگ بھی ہوتے ہیں ڈرائیور اندر نماز پڑھنے آئے میں اس کو پکڑ کے کو پورے کرنے اسی پہ ڈال دوں گا اس کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قومن اور عملی حدیث سے قولی حدیث ہوتی اس لیے کہ عمل مخصوص ہو سکتا ہے کسی کی ذات تک قول نہیں عمل کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضور کا مخصوص عمل ہے حضور کے ساتھ مخصوص ہے جیسے حضور نے زیادہ شادیاں کی ہمیں صرف چار کی اجازت تو عمل تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصوصی عمل ہے خالیہ لکھ اللہ نے فرما دے یہ صرف آپ کے لیے ایکسیپشن ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ چار سے زیادہ اس کی بیویاں اور یہ ایکسیپشن بھی کیوں دی لمبا تاپک ان اس پہ بات کریں گے لیکن حکم یہ ہے من ام ماد میں خف جو کسی قوم کی امامت کرے وہ تخفیف کرے اس لیے کوئی بیمار ہے کسی کا وضو زیادہ دیر نہیں رہ سکتا کوئی بچارہ آئے اسی طرح بس دو منٹ میں پانچ منٹ میں نماز فارغ ہو جائے گی اس کے بعد پھر باتھ روم چلا جاؤں پیشاب رو کے آیا اور وہ سمجھتا ہے کہ پانچ سات منٹ نکل جائیں گے لیکن مولوی صاحب نے اس کو 15 منٹ روک لیا تو مسئلہ تو ہو گیا ایک مسجد میں جوان آدمی کا پیشاب نکل جوان آدمی اتنا بھی جوان نہیں مڈل ایجڈ آدمی پیشاب نکل گئے اب اس نے یہی سوچا ہوگا بیچارے نے کہ مولو بھی جلدی فارغ کر دے گا تو بعد میں چلا جاؤں گا میں ابھی رش ہے ہوتا ہی ہے ایک نماز کے فوراً بعد باتھ روم خالی ہوتے ہیں پہلے رش ہوتا ہے تو جن کو مائن ہوتا ہے پیشاب آیا ہوا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں چلو نماز پڑھ لیں گے بعد میں کریں گے تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے پھر کرنا ورنہ سو کیا جی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن کے اندر قرآن الفجر فجر میں زیادہ قرآن پڑھو تب لوگ کچھ یونیفارم پہن کے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں نے کاڈ پنچ کرنے ہوتے ہیں ٹائمنگ ہوتی ہیں ان کی تو ان پرابلمز کو سامنے رکھ کے امام کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے لیکن بہار اس زمانے میں چونکہ سرکاری نوکریاں کوئی نہیں تھی اپنی ہال چلانی ہے اپنا اس تجارت پہ لے کے جانا ہے اپنی جاری لگانی ہے آدھا گھنٹہ لیٹ ہال لے کے نکل جائیں گے دیہات میں یہی ہوتا ہے نا دیہات میں ان کی اتنی مرضی ہوتی ہے کچھ لوگ اذانوں سے پہلے چلے جاتے ہیں کچھ لوگ نماز پڑھ کے جاتے ہیں اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کو پسند کیا اور زمینداری کو پسند کی زراعت کو پسند کیے کیوں ان میں اپنی مرضی ہوتی ہے بندے کی بانٹنے سے کوئی نہیں جب آپ کی مرضی جا کے دکان کھولیں تو عبادت میں آدمی دکان کے پیچھے نہیں دوڑتا رہتا یہاں نوکری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ٹائمنگ ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور آدمی نماز میں بھی اسی کے چکر میں پڑا رہتا ہے جبکہ اس میں آدمی آزاد ہوتا ہے آدمی کی انا اس لیے یہ دو پیشے حضور نے بڑے پسند فرمائے تجارت اس میں بھی آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں آپ نے دیکھا پٹان ٹیکسی کیوں پسند کرتا ہے اس کی مرضی ہے آپ ہاتھ اٹھا کے نہیں دونوں بازوں اٹھا کے کہ کہیں وہ نہیں روکے گا اس کی مرضی نہیں موڈ اس کا اور کبھی اس کا موڈ رہتا ہے تو آپ کے پیچھے ہرن مارتا پھرتا کوئی جبر تو اس کے ساتھ نہیں ہے نہیں اٹھایا تو اس کی وہ جو ول پاور ہے وہ برقرار رہتی اس لیے وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ ہمارے اندر کا شیئر زندہ رہتا مرتا نہیں ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ تمام حالات کو سامنے رکھ کے پھر اس کے مطابق چلنا ہے اس وقت سرکاری نوکریاں نہیں تھی آج کل ہیں لہٰذا اس کی نسبت سے باقاعدہ سرکولر اوقاف کی طرف سے آتا ہے کہ تھی آپ فلاں نماز اتنے اور فلاں نماز اتنے حد تک بڑھا سکتے ہیں زیادہ لوگوں کو انگیج مت کریں ایک حدیث بھی آتی ہے واقعہ ملتا ہے ایک صاحب سے حضرت رضی اللہ تعالم بڑے فقیر صحابہ میں سے ہیں آپ نے نماز شا کی شروع کروائی اور ٹائمنگ چونکہ فکس نہیں ہوتے جیسے ہمارے ایک منٹ جب سو پہ سوئی چڑھتی ہے تو میراپ کے دروازے کی طرف لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں مولوی آئے گا کہ نہیں مولوی انٹری دیتا کہ نہیں دیتا اور پھر ایک دو منٹ کے بعد لمبی سانسیں لینا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر وہ مولوی نہیں کوئی یہاں پہ سبسٹی ہے تو وہ گھڑی کی طرف دیکھیں گے ٹائم ہو گیا اس وقت یہ نہیں ہوتا صحابہ کے بارے میں آتا کہ وہ بیٹھے بیٹھے اونگنا شروع ہو جاتے تھے اور نماز کھڑی نہیں ہوتی تھی اس کے بعد حضرت بلارا ضلع طلبا کامت کہتے تھے حضور نے کہا کہ کوئی فکس ٹائم نہیں کبھی آدھا گھنٹہ زیادہ ہوگا کبھی آدھا گھنٹہ پہلے ہوگا تو لوگ جلدی آ جاتے تھے تو انہوں نے نماز شروع کروائی ہو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مولوی پہ ایسا انشرا صدر ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے پڑتا ہی چلا جائے کوئی ایسی صورت ایسی لائن مل جاتی ہے آدمی کی اب جو پیچھے صاحب تھے وہ نماز توڑ کے انہوں نے اپنی الگ نماز پڑھی اور چلے گئے انہوں نے بعد میں ابجیکشن کیا کہ صاحب نے کیا کیا بھائی کہ نماز جماعت کی چھوڑ کے اکیلے پڑھ کے چلے گئے ہیں ان صاحب نے صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے انہوں نے اپنا کیس پیش کر دیا تو میں اللہ کے رسول معاذ جو ہیں یہ نماز میں لمبی کرات کرتے ہیں اور ہم لوگ تاجر سارا دن اونٹوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور رات کو ہی ہمیں پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں رات کو میں نے نماز توڑ کے تو نیند بہت آئی ہوئی تھی میں نے اپنی نماز پڑھی جا کے سو گیا تو آپ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا آپ نے فرمایا فتان ستانتا ہے فتنے میں کیوں ڈالتا ہے نہ آپ وہ کرتے نہ یہ بندہ یہ کرتا من اما بے زیادہ سرور آتا ہے آپ اپنے نفل پڑھیں لمبا پڑ لیں سپارا پڑ لیں پورا لیکن جب دوسرے لوگ ہیں تو آپ کو دوسرے لوگوں کا خیال رکھنا پڑے گا اور اس میں عمل بھی ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے فرمایا کبھی میرا دل کرتا کہ تلاوت لمبی کروں نماز میں لیکن کسی کا بچہ روتا ہے اور میں کہتا ہوں ماں کا دل ادھر لگ گیا ہوگا میں جلدی ختم کر دیتا ہوں لیکن یہ ہے عمل سے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسروں کے احوال کا خیال رکھا جائے ان لوگوں کو آن فجر کی نماز یا فجر کی قرات مشہود ہوتی اس میں ایک تو مطلب یہ ہے کہ اس میں صحابہ کی شفٹ فرشتوں کی شفٹ تبدیل ہوتی فجر کی نماز میں تو آنے والے جو ہوتے ہیں اور جانے والے جو ہوتے ہیں دونوں رپورٹ یہی کرتے ہیں کہ جی قرآن پڑھ رہا تھا فرشتوں کی بھی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں تو وہ فرشتے مشہود ہوتے ہیں اور آدمی ذہنی فکری عقلی طور پر بھی مشہود ہوتا ہے اس وقت آپ کو پتا فجر میں اتنے خیالات نہیں آتے آدمی کو جتنے یہ ان نمازوں میں آتے ہیں اس وقت بالکل کلیئر ہوتا ہے بی بی سی بھی آپ سنیں تو وہ کلیئر ملتا ہے آپ کو اشار میں کوئی نہیں سنائی دیتا اور ہم یہ جو اس وقت جہاں میڈیا آآ آآ آآ ان کو کہتے ہیں مائکرو ویو جتنی بھی ہیں وہ ہمارے دماغ پر ایفیکٹ کرتی ہیں آپ دیہات میں چلے جائیں سوچیں کم ہو جائیں گی میں جب اپنے گاؤں میں جاتا ہوں کچھ ہو سوچ کو نہیں آتا دو مہینے چھٹی اس میں ایک آدھ دن کبھی بی بی سی سن لیا تو سن لیا کبھی تو دیہات بھی نہیں جاتا بڑے بڑے مسائل آتے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا تھوڑی دیر اثر ہوتا ہے نکل جاتا یہاں سوچیں کیوں اتنا کمیکیشن ہے یہاں پہ یہ اسٹیشن وہ اسٹیشن یہ سالات والے وہ موبائل والے آپ دیکھ ریڈیو لگا ہوا ہو تو کہیں موبائل اگر آگے مائکرو ویو تو وہ ریڈیو میں کر کر, کر, کر, کر, کر, کر کرنا شروع وہ کر کر ہمارے دماغ میں بھی ہوتی ہے آپ کے اندر وہ چیزیں نہیں وہ سارا سسٹم آپ کے اپنے اندر بھی موجود ہے جو اس ریڈیو کے اندر موجود ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں زیادہ خیالات آتے ہیں جو ہم پانی پیتے ہیں یہاں کا وہ ٹربائنوں سے ہو کے آتا ہے الیکٹریفائیڈ پانی ہے اس کے اندر مائکرو ویو ریسپٹر ریسپشن کے اندر اتنی زیادہ ہے اتنا ریسیو کرتا ہے پانی کیا ہمارے بلڈ کے اندر ہے اس کی ایک بار وہاں ہم کنوں کا پانی پیتے ہیں. انہوں نے بجلی کا منہ کو نہیں دیکھا وہاں کے پانی میں بھی وہ الیکٹری کیسی نہیں ہے یہاں کے پانی میں بھی وہی ہے تو صبح سکون ہوتا ہے ذہنی طور پر بھی آدمی مشہور ہوتا ہے جو پڑھتا ہے اس پہ اپنے آپ کو کنسنٹریٹ بھی کر سکتا طبیعت بھی حشاش بشاش ہوتی ہے ان میں قرآن فضر کان مشہور ہے ون اے لائن فا اور رات کو بھی آپ تحجد پڑھیں ہیی اس قرآن کو لے کر مشقت کریں فتحجد تحجد اصل میں سو کر اٹھنے کے کا جو جو پروسیس ہے تحجد اس کا نام ہے اس لیے کہ سو کر اٹھنے میں آدمی کو تکلیف ہوتی جاگتے ہوئے آدمی سو نفل بھی پڑھ سکتا ہے لیکن دو نفلوں کے لیے بھی سو کر اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو وہ جو مشقت آپ کو کرنی پڑی ہے نا سواب اس کا زیادہ ہوا ہے ورنہ دو نفل صبح بھی تھے دو نفل شام کو بھی آپ نے پڑھ لی آٹھ رقت آپ نفل پڑھنے لیں آپ نے آٹھ کی بدائے آپ بارہ بھی پڑھنے زور کے بعد رقتوں کی تعداد تو وہی ہے تحجت میں سواب کیوں ہے تحجد میں ثواب اس لیے زیادہ ہے کہ آپ کو وہ پڑھنے کے لیے اٹھنے کے لیے پتا نہیں کتنا آپ سے لڑنا پڑا اپنے آپ سے کیا کیا دلائل دینے پڑے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الاشا سے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں اب بھی وہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے جو وہ نیند کے اثار کو بگھانے کی کوشش کر رہے تھے کی تو وہ بھی نیند کو دور کرنے کے لیے حضور کو بھی مشقت کرنی پڑتی تھی تو ہم آدمی کا تو حال جو ہے وہ ظاہر ہے کیسا تو رات کو آپ اس کو لے کر فتحجد ساتھ اس کے قرآن حکیم نافلہ فلا نافلہ ہوتا فالتو اوور ٹائم جس کو آپ کہتے ایکسٹرا مزید یہ فرض نمازوں کے علاوہ ہے لہذا اس کو نافلہ تلک آپ کے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ لیا ہے اس طریقے سے کہ آپ نے اس کو اپنے لیے فرض سمجھا ہے اگر رہ گئی ہے تو اس کی قضا کی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اس میں کہا جاتا کہ تحجد حضور پہ فرض تھی ہمارے لیے سنت ہے اور اس کی دلیل یہ دی جاتی ہے کہ جب بھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رہی حضور نے اس کی قضا کی تو یہ جب اللہ نے کہا تھا لک ہے یہ آپ کے لیے ایکسٹرا فرض ہے بنسبت دوسروں کے دوسروں کے لیے وہ قانون ہے لیکن شم سے علاغا فکر نئی وہ الفجر یہ پانچ نمازیں ہیں یہ نافلا تو لک آپ کے لیے ایکسٹرا ایکسٹرا کہتے ہیں نافلہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرنا ہم نے اسحاق کی بشارت دی وہ یعقوب اور یاقوب نفل تو انہوں نے بیٹا قربانی کرنا تھا بیٹے کے بدلے اللہ نے بیٹے کی بشارت دے دی کام پورا ہو گیا یاقوب نافلہ پوتا نفل ہوتا ہے یہ انٹرسٹ منافع یہ تو یاقوبہ نافلہ نافلہ کا مطلب ہے ایکسٹرا فالتو زیادہ آساسا کا ربو کا مقام اب اب اس بات کو سمجھ لیجیے یہاں یہ کیوں کہا گیا اس لیے کہ سارا دن انسلٹ ہوتی ہے ٹھیک توہین ہوتی ہے آپ کی مزمت کرتے ہیں لوگ کوئی کیا کہتا ہے کوئی کہتا ہے جن چمٹ گیا ہے بندہ تو بڑا چنگا تھا جن چمٹ گیا کچھ لوگ پیشکش کرتے ہیں ہم اپنے خرچے پر آپ کا علاج کروا لیتے ہیں ڈاکٹر جو ہے اس کو ہم بلا لیتے ہیں اب پیسے ہم دیں گے پیمنٹ ہم کریں گے صرف آپ علاج کروانے پر تیار ہو جائیں اس لیے کہ بندہ بڑا چنگا ہے بڑے اخلاق والا بڑا نرم دل بڑا رحیم بڑا کریم کہ یہ بیماری اب یہ سب کچھ سننا ہے یہ ساری مذمتیں یہ سارے توہین آمیز کل سننے ہیں تو اللہ نے فرمین ابھی انقریب وقت آنے والا ہے کہ آپ کا رب آپ کو وہاں مبوس کرے گا کہ جس میں آپ کی حمد ہی حمد ہوگی مقام محمودہ وہ اسٹیٹس جہاں آپ کی تعریف ہی تعریف ہوگی انکریب آپ اور اس کے بعد یہی ہوا دیکھیں اس کے بعد جو قرآن حکیم میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بیان ہوئے آپ کی مجلس کے آپ کے بلانے کے بارے میں جب رسول تمہیں بلائیں تو فوراً لبیک آؤ اسی طرح آپ بھی اور قیامت کے دن یہ مقام محمود جو ہے قیامت کے دن ایک وہ رتبہ ہے کہ جس میں صرف اپنی امت نہیں دیگر امن بھی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گا اور لوائے ہم اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مقام محمود تو قیامت کو ملے گا لیکن عنقری آپ کی حمد ہی حمد ہوگی اور یہ جو آج آپ کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہہ رہے ہیں کل انہوں نے ہی کہنا سدا کا ابھی وہ امیہ رسول اللہ یہ لوگ یہی خالد ابن ولید تھے وہی لوگ جنہوں نے ازیتیں دی وہی لوگ میدان احد اوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار کوئی نہیں تھا اپنا بدن سامنے رکھ کے کھڑے ہو گئے حضور پیچھے سے دیکھتے ہیں تو کہتے اللہ کے رسول میرے پیچھے رہے سامنے سے تیر آ رہے ہیں تیر لگ رہے ہیں چھیاسی سے زیادہ زخم آئے ہیں گر گئے ہیں تو اپنی گال کو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے رگڑتے اور نگاہیں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ٹکی ہوئی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن تیرا شفیع ہوں گا میں تیرا شاہد ہوں گا تیرے ایمان کا تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں جی نے پیچھے مخالفت کی تھی فرمایا کوئی بات نہیں ان کریب یہی لوگ جب آپ کا مقام پہچان لیں گے یہی آپ کی حمد کریں گے یہی آپ کی تعریف کریں گے یہی آپ کے تعریفی کلمات کہیں گے اور دنیا میں یہ ہے مقام محمود اور آخرت میں وہ مقام محمود اب یب آشا کا ہم نے اس کو صرف مختص کر دیا آخرت کے لیے اس یہ ہوتا ہے کہ جب دہشت مرنے کے بعد ہوگی تو یہاں یب آشا کا مراد آپ کو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس جگہ مبروز کرے لیکن حضور کی جو بہشت ہوئی ہے جی با صافل امیول امین ہوں تو بحثت ضروری نہیں کہ مرنے کے بعد ہو حضور کی بحثت جو ہوئی ہے امیین میں زندگی میں لالا یہاں اس سے اس کو پن پوائنٹ کر دینا کہ نہیں یہ صرف آخرت میں ہوگا اس سے دونوں مراد آخرت میں تمام قوموں کے سامنے تمام امتوں کے تمام انسانیت کے سامنے اور دنیا میں اب جو ہو رہا ہے اذان ہے تو حضور کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہے اقامت ہے تو حضور کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہے کلمہ طیبہ شہادتیں ہیں تو حضور کی شہادت دیے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا نماز ہے تو حضور کے ذکر کے ساتھ اس کی تکمیل ہے ٹھیک ہے یہ ہے مقام محمود دنیا کا واکر رب ادخلیم خلص اور آپ یہ کہیے کہ پروردگار مجھے آپ داخل کیجئے عزت اور وقار کے ساتھ داخل ہونا اب جو صدق ہے یہاں صدق سے مراد کیا ہے جس کو آپ پکا تھکا کہتے ہیں سچا کہتے ہیں آپ جو چیز کھری ہوتی ہے اس کو آپ کیا کہتے ہیں سچی میں پناہ گزین بن کے نہ جاؤں میں سیلف ایگزائلڈ قسم کا سیاسی لیڈر بن کے نہ جاؤں میں فرار ہو کے نہ جاؤں مجھے کہیں لجو نہ لینی پڑے پناگزین کا لفظ میرے بارے میں نہ آئے اللہ مجھے وقار کے ساتھ داخل کرنا جہاں کرنا ہے تو اس میں ایک اشارہ یہ ہوا کہ اللہ نے آپ کے مدخل کا بندوبست کر لیا یہ پہلے آپ کے نکلنے سے پہلے آپ کا مدخل چن لیا اور وہ مدخل بھی مدخلہ سد ہوگا آپ پنا گزین بن کے نہیں جائیں گے لوگ آپ کو اپنے ماتھے پر بٹھا کے لے کے جائیں گے لہٰذا جب حضور گئے مدینے میں تو حضور پناہ گزین بن کے نہیں گئے مدینے میں داخلے سے پہلے جہاں اس وقت مسجد ڈبائے وہاں جو قبائل تھے اوسر خگرج دونوں نے وہاں تک قریب تقاریر کی اور اس میں انہوں نے کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول داخل ہو جائیے مدینے میں آپ ہمارے سردار ہیں آپ ہمارے بادشاہ ہیں پہلے طے ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ ناگزین کی حیثیت سے نہیں آ رہے آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں آپ کے منہ کا قول ہمارے لیے قانون ہوگا یہ ہے مدخل صدقے وہ آخری جی مخلاج صدقے اور میں یہاں سے وقار کے ساتھ جاؤں لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ حضور کو سیٹا جا رہا ہو رستے میں اور پکڑ کے انہوں نے قید کر دیا ہو نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں اور پھر عزت وقار کے ساتھ نکل گئے رستے میں کوئی انسلٹ نہیں کر سکا حضور کی کسی نے پکڑ کے قید نہیں کیا کسی نے مارا نہیں ہے کسی نے اس طریقے سے کوئی توہین نہیں کی ہے لہٰذا وہ مخراجا سدکنٹ وقار کے ساتھ نکلے ہیں مال لے کر بھاگے نہیں ہیں جیسے ہمارے بعض حضرات لکھتے ہیں کہ جی بنی اسرائیل سے ادھار مانگ بنی اسرائیل فراؤنی قوم کی عورتوں سے زیور ادھار مانگ کے تاکہ انہیں یہ احساس رہے کہ ہم اتنے دور کوئی نہیں جا رہے بس یہیں پاس ہی ہیں ان سے زیور مانگ کے پھر فرار ہو گئے اب سمجھ نہیں لگتی کہ اللہ کا رسول ان کے اندر موجود ہے اور وہ اس چیز کو کیسے لیگلائز کریں گے ادھار کے نام پر لے کے فرار ہو جاؤ تم ہماری کمیٹی کے پیسے کو لے کے فرار ہو جائے تو ہم کہیں بڑا چور ہے فرا دیا اور وہ زیور لے کے بھاگ جائے تو کہا جائے جی نبی کی امت ہے اور نبی بھی ان میں موجود ہے اور پھر بنی اسرائیل کے برتن دھونے والیاں بنی اسرائیل کی عورتیں ان کے برتن دھونے والی ہوتی قوم کے قوم اور مرد ان کے بٹوں پر کام کرنے والے تھے وہ قوم ہوا لا آبے وہ اتنا ٹرسٹ کرتے تھے ان پر ان کے آپس کے انٹرلنکس اتنے اچھے تھے بہترین تعلقات تھے ان کے کہ وہ بھروسہ کر کے منوں کے حساب سے انہوں نے ماشاءاللہ ان کو زیور بھی دے دیا ادار حالانکہ جو مستہار چلتا ہے وہ کہتے ہیں بینسیں بھیسوں کی بہنیں ہوتی ہیں چودھری کی بیوی چودھری کی بیوی کو دیکھنے اپنے اسٹیٹس کے لوگوں کو لوگ ادھار دیتے ہیں نا کوئی عورت بھی یہ نہیں چاہتی کہ اس کے کان کے کانٹے کو نیچے تیلی یا موچی کی بیوی پہنے ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا یہی ایک ادرایت بھی ہوتی ہے نا ایک چیز یہ ایک بلین ہے زیور ان کا اپنا تھا اپنے اپنے سرداروں کے پاس انہوں نے جمع کروا دیا تھا کہ جب وہاں جب حج پہ جاتے تو ایسا نہیں ہوتا کہ چیزیں اس کے پاس جمع کروا دیتے ہیں پہلے جس نے چار پانچ حج کیے ہوئے ہوتے ہیں واقف کار ہوتا ہے لوگ اس کی چیزیں حوالے کر دیتے نا سرکار یہ سوال کے رکھنا آپ چونکہ یہاں آئے ہوئے ہیں میں پہلی دفعہ آیا ہوں مجھے پتہ نہیں اب مکھ راجا سد یہ تھا کہ حضور کسی کی چیز لے کے بھاگے نہیں اگر لے کے بھاگتے تو یہ مکھ راجا سد نہیں تھا یہ لے کے تو فرار ہونے والی بات تھی جو جو چیزیں تھیں جو امانتے تھے ان لوگوں کا اسلوب بھی کہ ان کے قتل کے در ہیں بات ابو لاب کی مانتے ہیں لیکن سونا چاندی اس کے پاس امانت کوئی نہیں رکھتے اعتبار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے بات ان کی مانتے ہیں ابو لاب کی پیسے اس کے پاس کوئی نہیں رکھتے امانتے رکھی ہیں فرمایا علی ان لوگوں کی امانتیں ظاہر ہے سارے لوگ وہاں موجود تو نہیں ہوتے تو گیا, کو کدھر گیا ہے کدھر گیا ہے کدھر گیا تو جب جون جون وہ لوگ آتے جائیں گے آپ ان کو ان کی امانتیں ان کے سپرد کریں اور فائنل سب کر کے کلیئر کر کے آپ آ جائیں پیچھے یہ نہیں کہا یہ ساری بوریاں اٹھاؤ اور لے کے ہم جاتے مدینے یہ ہماری وہ لوگ مثال دیتے ہیں, میں تیری نمازیں پڑھ توں میرے کوزے ٹوٹ توڑے حالانکہ یہ ہونا نہیں چاہیے تو ہم ان کے امانتوں کی حفاظت کریں اور یہ ہمیں جان سے مارے اٹھاؤ گے سارا کچھ ہم لے کے چلتے نہیں مومن ہر حال میں مومن ہوتا اس سے وہی صادر ہوگا جس کا حکم اس کے رب نے دیا وہ کسی کے انسٹیگیٹ کرنے سے اور کسی کی فرکشن سے اور کسی کے اس کو اریٹیٹ کرنے سے کبھی بھی غیر شرعی حرکت نہیں کرتا اور یہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کا ریشن پہلو کہ کافر کبھی بھی آپ کو اریٹیٹ کر کے اور آپ کو تکلیف دے کے کبھی بھی آپ سے غیر شرعی حرکت نہیں کروا سکے اس کی ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے فرمایا کہ میں غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں اس منہ سے وہی نکلتا ہے جس پہ رب راضی بولتا ٹھیک ہے جی مکھ راجا سدھکن یہ ہے کہ نہ چور کی حیثیت سے نکلے کہ کسی نے بلام لگایا ہو کہ جی میرے پیسے لے کے بھاگئے اور جی میرا سونا لے کے بھاگ گئے آج کل یہی ہوتا ہے نا لوگ جب یہاں سے چلے جاتے ہیں کوئی کہتا ہے جی میرے اتنے کھا گیا میرے اتنے کھا گیا کوئی کہتا ہے جی کچھ نہ ہو تو کم از کم ناپ کو لے کے بھاگے کوئی نہیں بلام لگا سکتا یہ مخراجہ سندھ کے اور مدخلہ سدھ یہ ہے کہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کسی پناگزین کو پناہ دی اور پھر وہ ترقی کرتے کرتے ووٹ لے کر ہمارا جو ہے وہ پرائم منسٹر بن گیا جیسے فجی کے جزائر میں ہوا تھا بلکہ وہ داخل ہوئے مدینہ میں تو سردار کی حیثیت سے تاج تیار تھا عبداللہ اللہ ابن ابئی کے لیے ایک ہیرا لگنا تھا وہ گڑا جا رہا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ددینے پہنچ انہوں نے سردار اور بادشاہ بنا لیا زندگی بھر وہ داغ اور وہ حسرت اور وہ دکھ عبداللہ اللہ ابنوبے کے دل سے نہیں گیا مسلمان بھی ہو گیا تھا مگر وہ تاج جو ہے نا وہ سٹینڈ سٹل ہو کے اس کے دماغ میں رہ گیا تھا کہ ان کی وجہ سے میرا تاج چھن گیا اور یہ اسے اداوت واج علی ملادن کا سلطان النسی اور اپنے یہاں سے میرے بس میں نہیں اپنے یہاں سے سلطان ارینج کر دیجئے جو میری نصرت کرے سلطان کہ گرپ طاقت فورس دبدبا جب کہا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انسا بے سلطان ہندوبین تو ان کا وہ دبدبا تھا پھراون پر کہ جادوگروں کو اس نے سولی پہ لٹکوا دیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن کے لیے قید بھی نہیں کر سکا تینتیس سال موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے ایک دن ہاؤس اریسٹ نہیں کر سکا دبدبا سامنے آتے تھے تو حال وہی ہوتا تھا کہ بس دیکھ کے نکاح اپنے آپ کو وہ بہت بڑا تقریر کوئی نہیں کر سکتا لیکن جب اس کا موسا علیہ السلام سے باتیں چلی تو اسے پتا چلا کہ یہ والی بات نہیں ہے وہ ان لازنوں کا موسا مجبورہ میں لازلموں کا یا پھر آنو مجبورہ پتا چل جیسے کہ نہیں ہاں جو ہے وہ تو اس لحاظ سے سلطان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لیزعو لیزعو اللہ بالسلطان ما لا تعالی بعض چیزوں کو سلطان کے ذریعے دور کر دیتا ہے جو قرآن کے ذریعے دور نہیں ہوتی آپ دیکھیں نا یہاں کوئی فنکشن ہو رہا ہے غیر اسلامی ہم لاکھ جا کے ان کو ادیسیں سنائیں لاکھ انہیں کہیں کہ جی یہ غیر اسلامی ہے غیر شرعی ہے وہ کہتے ہیں چھٹی کرو جاؤ لیکن متعلقہ منسٹری کا ایک کلرک چار سطرے لے کے بیچ دیتا ہے تو سارا کچھ چھپا کے یوں کر کے بھاگتے ہیں کہ باہر اس کا اظہار بھی نہ ہو کہ یہ کسی فنکشن سے جا رہے ہیں مرکز میں ہمارے ہاں فنکشن ہوا کرتے تھے ان کو جا کے کہتے ہیں وہ کہتے یار آپ یہ لوگ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ مسجد نہیں ہے یہ مسجد نہیں ہے یہ کلچرل سینٹر ہے مسجد وہ ہے آپ اس کو مسجد بنانا چاہتے ہیں آپ نے کون کہے کہ میرے نبی نے یہ کہا کہ ساری زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی ہے اسلام کہیں بھی برائی کو ٹالریٹ نہیں کرتا کہ جی یہ ایریا ہے جہاں پہ آپ کر لیں اور ادھر آئے تو صاف ستھرے ہو کر آئے نا ساری زمین میرے لیے مسجد بنائی گئی ہے ساری زمین اللہ کی ہے اس پر اللہ کا قانون چلنا چاہیے ہم آگے تھا کار کے کچھ نہیں ہوا منسٹری سے کوئی لیٹر آ جناب اس کے بعد فورن فنکشن یہ ہے سلطان طاقت ڈنڈے کے زور سے اس کو روک دیتا ہے جس کو قرآن کے ذریعے نہیں روکا جا سکتا بیان آپ کر سکتے روک نہیں سکتے روکنا آپ نے ڈنڈے سے واجع کا سلطانہ اور وہ سلطان ملا ہے مدینے میں آتا آ کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وکل جا الحق وزحق الْبَاطِلَ كَانَ الباطل کا اور آپ کہیے کہ حق آ گیا ہے باطل چلا گیا باطل کو تو جانا ہی تھا باطل اتنی دیر کے لیے ہوتا ہے جتنی دیر اس کا صفائی کرنے والا عملہ کوئی نہیں آتا باطل جو ہے وہ حق کی عدم موجودگی میں پنکھتا ہے جب لوگ کام کرنے والے حق کا نہ رہیں تو وہ خود رو گاس کی طرح بڑھتا ہے جب وہ لوگ آ جاتے ہیں ان باطل کا نظر ہوتا اسے تو صاف ہونا اس لیے کہ مالہ من قرار اس کی جڑ کوئی نہیں ہوتی اللہ نے بیان کیا نا سر جتبن سو کلر ایسے ہاتھ ڈالو اٹھا لو اس سے زمین کے اوپر سے ہی من قرار یہ سب میں تم لہٰ جی نامنو بال قول صابت تو ایمان والے رہتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس قول ثابت ہے ٹھیک ہے جی تو باطل جو ہے اس کا کام ہی جانا تھا یہ وہ آیا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھنڈی مارتے تو بدھ کو اور کہتے تھے جا الحق وزحق الباطل الرا کے طور دے. ان الباطل القانزو کا جا الحق وزحق الباطل پہلے وہ چیز دی گئی باطل کے جانے کا زمانہ آ گیا اس کی تیاری شروع کر دی باطل کو جانا ہوتا قرآن عما و شفا رحمت مین قرآن میں سے جو کچھ بھی ہم نازل کر رہے ہیں یہ شفا اور رحمت ایمان لانے والوں کے لئے. جو عقائد کی بیماریاں ہیں جو نفسیاتی اکلی فکری قسم کی بیماریاں ہیں شفاء الباف دور آگے چل کے اس کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے شفا الباف دور جو سینوں کے اندر بیماریاں ہیں ان کا تمہاری اس کا سارے توہمات سارے باطل لے یہ صاف کرتا چلا جاتا ہے ڈیفریگمنٹ ہو جاتی ہے تمہارے سارے سسٹم کے رحمت اور نلم اس کے قوانین رحمت ہیں رحمت ان کی احساس ہے جو بھی قانون بنایا گیا تیرے بھلے کے لیے بنایا گیا جب آدمی کو یہ پتا چلتا ہے تو تکلیف کوئی نہیں ہوتی جب ہمیں یہ تسلی اچھی کہ ڈاکٹر میرا دشمن نہیں ہم خود چل کے اس کے پاس جاتے وہ کہتا ہے کہ یہ چیز کاٹنی پڑے گی ٹھیک ہے جی کاٹ دو اس کا دو سو گرم لگے جی لے لو اس کا جی لگے گا پیٹ پھاڑ دیتا ہے آپ کا وہ سے لے دوسرے تک پسلیاں اوپر سے لے کر یہاں سے لے کر ناپ تک کاٹ کے شکنجے دے کے پسلیاں کھول دیتا دل نکال کے ادھر رکھ دیتا لیکن ہے ڈاکٹر نا آپ کا بھلا چاہتا ہے اس لیے پیٹ چیر کے بھی پیسے لے لیتا ہے آپ سے اثاث اسلامی قوانین کی رحمت ہے تمہیں تکلیف بھی ہو تکلیف نہیں ہوتی جب دانت والا ڈاکٹر منہ کھلوا لیتا ہے جب پتہ چلتا ہے اندر کردی رکھنی اور کھولو اور کھولو یہ چر جاتے ہیں جبڑے دوسرے تیسرے دن جا کے پتا چلتا ہے ہم کھولتے چلے جاتے کیوں کمانڈ مانتے ہیں وہ رحمت ہے نا ہمارا علاج کر رہے ہیں میری بہتری کے لیے کھول رہا ہے اور اس نے تو اندر پلازا نہیں بنا نا میری بہتری کے لیے کھلوا رہا ہے اسلام ہاتھ بھی کٹواتا تو رحمت سنسار کرواتا تو رحمت توڑے مرواتا تو رحمت یہ آپریشن ہے کسی کو سنسار کرواتا ہے تو وہ کینسر زیادہ پارٹ ہے سوسائٹی کا اس کو ریمو کرنا ضروری ہے ورنہ یہ کینسر پوری سوسائٹی کے اندر سرائد کر جائے رحمت اللہ عزید الظالمین اللہ خسارا لیکن اس کے اپوزٹ ظالموں کے خسارے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا نہیں مانتے تو خسارے میں پڑتے چلے جاتے واخر دعوان الحمد للہ رب پھر کبھی ان اس کو کمپلیٹ کریں گے موضوع بڑا بہترین ہے چھوڑنے پہ دل تو نہیں کرتا لیکن ان پھر کبھی موقع ملے گا